بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمۃ وحمد اللہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبركاتہ شمہ بادشاہ ورث غرب واطع سوال الصنواشہ اور باقی تمام برادران خانہ شامی سب كو شمہ شرح غور سے سلامت ہیں ہمارا سلسلہ دس كتار دعوت و شریف میں سے سلسلے 10 میں سے درخت نمبر دو سو تین تیس. قبلک سینتیس میں آج کا درس ہے جی اور تو دو سو تینتیس مجموعی دعوت کے شروع سے ابھی تک کا ہیں اور اب وظائف جو مخصوص جو, جو تصویحات تھا روزانہ کی ہر پانچ وقت پہ جانے والے سو سو تصویر پھر روزانہ چڑھے جانے والی ہزار ہزار کی تصویر پھر سو سو کی دو ایک جو ہے حاجت روائی کے لیے دوسرا حصول رزق کے لیے تو وہ حصول و رضق والے حصے کے تجربات میں سے آخری جو ترجیحات جمع اور جمعہ اور جمعرات کی تصویر میں ایک لفظ رب بار بار آیا تھا اور بہت سب برب آتا رہا تو اسے رب کے ذیل میں ایک ربانی کا لفظ جو ہے لغات کی کتابوں میں اصلاح کی کتابوں میں رب ربن سے آیا تو اس سلسلے میں جو ہے ربانی کس کہتے ہیں تو اس کی تشریحات میں جو ہے ابھی تک آپ کو دو درس دے دیے اور آج تیسرا درس بھی اسی سلسلے کے آخری درس ہے ربانی کے سلسلے میں ہاں جی تو یہ درس نمبر سینتالیس ہے تو عنوی تو پر نمبر دو سو اکتیس ابلیغ پینتیس دو سو بتیس ابلیغ او چھتیس اور دو سو تینتیس یہ تین درس جو ہے ہاں جی پینتیس چھتیس سینتیس یہ تینوں عالم ربانی کے حوالے سے بیچ میں ضمن الباس ہے تو شرح جو ہے مناسبت اتنے زیادہ نہیں رکھتا ضمن الباسا تو جو ذہن میں مطالب موقعے پر ملا تو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو کل ہم نے آپ کو فقلافت میں سے جو ہے سرسیت کے ثقلافت میں عالم ربانی کے اصطلاح تین جگہوں پر آیا تھا ایک باب احتکاف میں ایک باب امر بالمعروف اور نحم الکر میں اور ایک باب الوقوف اور صدقات میں ہاں جی تو عالم ربانی کے جو سب سے جامع ترین تعریف مختصر اور جامع دو تعریف بندہ کو لگ ان تمام تعریفیں سے ایک عالم ربانی ربانی کے خود ربانی کی ایک تعریف یہ کہا ہے کہ العالم وہ شخص جو دین کے مجموعی تعلیمات کو تمام تعلیمات کا جاننے والا تمام علم دین کا جاننے والا اور جاننے کے ساتھ پر عمل کرنے والا اور پھر اس کو بشر کے تعلیم و تربیت میں بھی مصروف رہنے والا جو کچھ جاننا ہے اور خود نے صحیح جانا اس کا آگے تعلیم دینے والا ہاں یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے کہ انسان جب ایک چیز کو جانتے ہیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے چونکہ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے جب خود نے عمل کیا اور جانا اور عمل کیا تو خود تک محدود نہ رکھے اس خیر کو آگے تک پہنچانا بھی مومن کے اوساف میں سے چنانچہ جو ہے سورہ الاصر میں بھی ہمیں یہی سمجھاتے ہیں فرمایا اللہ نے قسم کے ساتھ تمام انسان خسارے میں مگر وہ لوگ جن میں یہ چار صفاتے الدین عامن والو جنہوں نے ایمان لایا وہ عمل صالحات اور عملِ صوالح کیے تو خود صرف خود کا ایمان لانا خود کا عمل صالح انجام دینا کافی نہیں بلکہ جو ہے وہ حق جو کچھ خود نے ایمان لایا حق سمجھا سچ سمجھا حقیقت سمجھا اور جن تعلیمات پر عمل کیا اب وہ اس کو مایوس کی لوگوں کو بھی نصحت کریں اب معروف نہیں منکر کریں ہاں جی اور جو وطوہ سو بلحا اور اس سلسلے میں جو پر پریشانیاں پہنچتی ہیں ہاں جی اس میں صبر بھی کریں تو یہ جو ہے جاننے کے بعد عمل بھی ضروری ہے عمل کے بعد خود تک معدور نہ رہیں اس خیر کو آگے بھی پہنچائیں اور دوسرا جو ایک تعریف جو کتاب تجلیس میں اعظم میں جو انہوں نے تشریح کیا وہ بھی بہت جامع لبس شدید ربانی رب یعنی شدید رب الربط اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اللہ سے بھی خوب مضبوط تعلق رکھتے ہیں ہاں جی اللہ کے حضور سے لمحے کے جو ہے اس کی نگاہ اس کے قدل ہرتنے ہیں اور اللہ کی شدید و تربیت الناس اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھی تربیت تعلیم و تربیت پہ بھی ان کو بھی خود اللہ سے جوڑنے کے بعد اللہ کے بندوں کو بھی اللہ سے جوڑنے میں ان کو تعلیم و تربیت دینے میں ان کے اللہ اور اس کے دین کے معرفت کرانے میں بھی وہ شب و روز کوشاں ہوتے ہیں اور اپنی پوری قوت اس پر بھی صرف کرتے ہیں اسی سلسلے میں جو ہے فقہ کی بھی دو ابالہ تعلقوں کو توجہ دے دیا تھا ابھی باب الوقوف و صدقات کی جو عبارت ہے اس میں شاذ فرماتے ہیں عالم ربانی کے علامات نشانیاں صفات آپ یہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وقوف و صدقات میں ولا وقف عال العلما اگر کوئی شاز کسی مال کو وقف کرے ہاں جی علماء کے لیے وقف کے مطلب میں یہ ہوتے ہی ہیں آپ نے اپنی جو ہے کوئی زمین کوئی جائیداد ہاں جی کوئی دکان وغیرہ ہاں جی اور درا وغیرہ اس کو اللہ راستے میں وقف کرتے ہیں واقعی مطلب جب وقف کرنے بعد آپ اس چیز کو بیچ نہیں سکتے اور جن لوگوں کے لیے وقف کیا مثلا علماء کے لیے وقف کیا کسی مسجد کے لیے وقف کیا مرثے کے لیے وقف کیا تو اس چیز سے جو فائدہ حاصل ہوتے وہ اس چیز میں صرف کر سکتے ہیں ہم اس کو بیچ نہیں سکتے بیچنا پھر ممنوع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر کوئی اگر کس چیز کو وقف کرے علماء کے لیے وقف کرے ولا العلما تو اس تو یہ کون سے علماء کو اس میں ایسا ملے گا شاہ فرماتے انصرافہ تو اس مال کو پھیرایا جائے گا علا علمائے تو اس مال کو علماء ربانیین کی طرح پھیرایا جائے گا علماء ربانیین اس مال کا جو ہے حقدار ہوگا اس کا مستحق ہوگا ان میں تقسیم کیا جائے گا اس کے منافع کو اس کے فوائد کو اب آپ اس کی علامتیں بتا رہے ہیں صفات بتا رہے ہیں یہ اصل جاننے کے چیز ہے تو شاست کی نظر عالم ربانی کیسے کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اللہ ان کی علامت ان کی علامت یہ ہے الخشۃ من اللہ ہاں جی پہلے علامات یہ فرماتے ہیں پہلے سب سے پہلے علامات علم ہے ہاں جی علم اس میں آنا شریعت کے مطابق علم عنا دین اسلام پر مکمل ہو یہ تو مش اس کے بعد اس کا عالم نہیں کہا جائے گا پھر اس پر ربانی کے جو خاص اضافہ کیا تو ربانی ہونے کے عالم عالم ہونے کے ساتھ پھر ربانی ہونے کے لیے اس میں کیا کیا کہ چیزیں ہونی چاہیے فرمایا اس کی علامت تو ایک افقاف علامتوں سے پہچان لو پہلے علامت یہ ہے من اللہ دوسرے علامت و تہارت و تیسری علامت والعبادت عبادت چوتھی علامت و بالعلوم علم میں مصروف رہنا شریک اللہ سنت اور اسلام کے بنیادی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں وہ مصروف رہنا والانقطاع اور آخری علامت جو ہے جدا رہنا الگ تھلگ رہنا ان ظلمت و الفجرا ظالم اور فاسق و فاجی لوگوں کی ہمنیشینی سے ان سے دوستی کرنے سے ان کے محفل و مجلس کی زیب و زینت بننے سے جی، اس سے جدا رہنا تو اس میں جو چار الفاظ آیا ایک تو حشیت من اللہ ایک علامت بتایا دوسری علامت تہارت بتایا ربا علماء ربانی کی تیسری علامت عبادت بتایا چوتھی علامت شغال بالعلوم بتایا پانچویں علامت انقطا الصحبت صحبت و الفجل فرمایا تو میں ان پانچ نوکات کی تھوڑی سی توجہ آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں تو آذر شاہ سر علیہ رحمہ کے نزدیک عالم ربانی کی یہ پانچ علامتیں ہیں جن میں یہ پانچ علامتیں پائے جائیں وہ عالم ربانی ہیں پہلے علامت کے الحشۃ من اللہ ہاں جی الخش من اللہ یہ فقرے کے عربی عبارت ہے یعنی اس کا مطلب کہ اللہ تعالی اللہ تبرکتعالیٰ کی کمال معرفت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ کی کمال کو معروفت ہونے کی وجہ سے دل میں نہایت تعظیم کے ساتھ معرفت ہو گئے نا اللہ تعالیٰ آسماء و کے آسماؤ صفات کے قدرت لائے تنہا قدرت علم مدرقہ ہاں جی ان سب چیزوں پہ اس کی معرفت کی وجہ سے دل میں نہایت تعظیم کے ساتھ حیوت لاہی کو تعظیم کے ساتھ اللہ اس کے اس کے دل میں خوج و خوف پیدا ہوتے اس کے دل پر ایک ہاں جی خوف اور حش پیدا ہو جاتے ہے اس کو حیبت الہی کو خشیت کہا جاتا ہے اور جس کے دل میں خشیت الہی ہو وہ عوامر الہی ہاں جی غور جو ہے نواحی پر مکمل امر پیرا ہوتے ہیں یقینی بات ہے جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے خاشے ہیں خاصے ہیں خواہ تو پھر وہ اللّہ تعالیٰ کے حکم پر کا موقع عمل کرتے ہیں تو جو ہے عمل پیرا ہوتے ہیں یہ حشرت الہی کا مقام جو ہے ہرگز اسے جب خشیت کے مقام پر پہنچا ہوا ہے ہیبت کے مقام پر پہنچا ہوا ہے اللہ کے سامان خود کو ہمیشہ حاضر دیکھتے ہیں تو یہ خوب جو ہے الہی کے مقام ہرگز اسے اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ راہ شریعت سے ہاں جی سر سوزن انحراب کر سکیں ذرہ برابر انحراب کر سکیں اور شریعت کے کسی واجب کو چھوڑیں کسی مغروح ہاں جی حرام چیز کا ارتکاب کریں ہتا وہ مستحبات پر بھی سختی سے پابند ہوتے ہیں سے بھی سختی سے اجتناب کرتے ہیں ہاں جی اور اخلاق اعلیٰ مقامات پہ فائز ہوتے ہیں تو یہ جو اس حیثیت کی تھوڑی سی توجہ ہے تہارت کی توجہ کیا نے فرمایا دوسری علامت و تہارت کہا تو یہاں طہارت سے مراد کیا ہیں تہارت نسل کے ساتھ ساتھ وہ حلال زادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہ نے شغرا و قبرہ سے توبہ کے ذریعے دل کو پاک رکھاؤ اس نے ہاں جی گناہ نے شگرا قبرہ جیسے سے اس سے جو توبہ کے ذریعے دل کو پاک رکھا پاک کیا ہو نیز اس کے ملبس اس کے لباس مسکن اس کے بیٹھنے کی جگہ کھانے پینے کی چیزیں سبھی ہر قسم سے ہاں جی ہر قسم کے جو ہیں ہر قسم کی غصبی چیز سے بھی پاک ہو اس کے کھانے پینے لباس ہر کسی چیز میں مکان میں کوئی غصبی چیز اس میں شامل نہ ہو غصب کی چیز, کوئی چیز اس کی زندگی میں شامل نہ ہو اور اس کا دل صاف آئینے کی طرح پاک صاف ہو ہر قسم کی قدرتوں اور ہاں جی اور قدرتوں اور صفات و اخلاق ضمیمہ بورے صفات اور اخلاق سے جیسے حسد تکبر عجب ریا شہرت ان تمام برے اخلاقیات سے وہ پاک صاف ہو اس کو بولتے ہیں تہارت دوسری علامت ہے تیسری علامت عبادت ہے ہاں جی تو عبادت میں جو ہے عبادت میں بہترین اور کامل عبادت ہاں جی عبادت میں جو ہے عبادتوں میں سے ہاں جی بہترین اور کامل عبادت جو ہیں کیا ہیں فرائض کی انجام دہی ہے عبادتوں میں سب سے کامل بہترین عبادت فرائض کی انجام دہی ہے واجبات کی انجام دہی ہے خواہ حقوق و سے ہو ہاں جی خواہ حقوق و سے خواہ حقوق و سے تعلق رکھتا ہوں خواہ حقوق اللہ سے مربوط ہو ہاں اصل میں اس کے اوپر جو اللہ تاثر واجبات ہے ہاں یہ فرض چیزیں ہیں ہاں اللہ کے بندوں سے تعلق رہتا ہو اللہ سے اس پر سختی سے کاربن ہونا یہ اصل چیز ہے پھر عبادت میں فرائض واجبات میں سختی سے عمل پیرا ہونے اور محرمات اللہ دفع سے اللہ تب حرام کی چیزوں سے شدت کے ساتھ دور رہنا اور پرہیز کرنا یہ عبادت کی اصل وبنیات ہے ہاں جی عبادت کے اصل و بینکیا اللہ نے جن چیزوں کو واجب کرا دیں فرض کا ان پر سختی سے عمل پیرا کریں عمل پیرا ہو اور حرام کرا دیں ان چیزوں کو اس پر سختی سے اس سے دور رہیں یہ عبادت کے اصل ہے بنیاد ہے ہاں جی ستون ہے پھر مصطابات کا دائرہ جو ہے وہ تو نہایت وسیع ہیں حزب استطاعت جو ہے ہاں جی مختلف قسم کے اجتباوی امور میں مشغول رہنے کی کوشش کرنا خواہ نسلی نمازیں ذکر و فکر نقلی روزے کی صورت میں ہو خواہ خدمت خلق کی صورت میں ہو ہاں پھر مقرحات سے بھی ہر ممکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہوں کیونکہ مقروحات کے بار بار ارتکاب سے انسان حرام چیزوں کے ارتکاب کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں اور یہ خطرناک چیز ہے اور یہ یقیناً جو ہے کے منافی ہے اس وجہ سے اس سے بھی اجتناب کرتا ہوں چوتھی شکل شرط جواب نے فرمائے اشتغال بلوم یہاں علم میں مصروف ہونا یہاں مراد یقیناً دینی علوم کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہنا مراد ہے خواہ مسلسل درز و تدریس کی صورت میں علمی خدمات میں مصروف رہیں یا خود مفید کتابیں لکھ کر ہاں نشر علوم میں مصروف رہیں یا تبلیغ کے ذریعے ہنجے اور یہ تبلیغ کے ذریعے وہ نشر علوم میں وہ رہیں اور یہ علوم بھی خواہ اعتقادی و اصولی ہو خواہ فقہی و اخلاقی ہو بہرحال کسی بھی لحاظ سے وہ علوم ہے ہاں جی، وہ علوم جو حلاحِ انسان کے لیے مفید ہو اس میں وہ مصروف رہے ہاں جی اس میں وہ مصروف رہے تو یہ ہوتا ہے اشتغال بالعلوم ہاں جی اس کی مختصر توسیع پانچویں چیز انقطاع ان صحبت الظلمہ الفجرا یعنی ظالم و فاجی لوگوں کے محفل و مجلس میں رہ کر ان کو تغیت پہنچانے والا نہ ہو جس کو بولتے ہیں علماء سو علماء درباری نہ ہو ہاں جی؟ نہ ہو ان کے غلط کاموں کی تائید کرنے والا نہ ہو ان کے ہاں محفل و ملز میں رہ کر ان کے غیر شہری کاموں پر جو ہے چپ رہنے والا نہ ہو اور ان سے دوستانہ تعلقات رکھ کر ان سے مادی یا کوئی اور غیر شرعی فائدہ اٹھانے والا نہ ہو خلاصہ یہ کہ درباری ملا و علماء نہ بن جائیں لیکن اگر ان کے پاس اس لیے کبھی بار جائیں تاکہ انہیں معروف نہیں منکر کریں اور انہیں ان کے غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کرنے کے لیے جائیں اور اپنی جان کا پرواہ کیے بغیر تو یہ عمل تو بہترین جہات ہے بعض حضرت شاست محمد نرواس کے نزدیک عالم ربانی جو ہے ان اچھے اوصاف کے حامل عالم دین کو کہا جاتا ہے ہاں جی کہ جن میں یہ پانچ اچھے اوصاف ہو یہ پان شن رانی اصاف ہو اس خواہ مشاع اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ کے کماق و معرفت کو جیسے خشیت الہی ہی دل میں رکھتا ہو ہاں جی اس کی نسل پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے پینے لباس ہاں جی اور مسکن جگہ جہاں رہتے ہیں وہ سب پاک اور طیب حلال ہو اللہ کی عبادت واجبات سے سختی سے عمل کرنے والے محرمات سے بجنے والے پلس مستحبات مقروحات پر بھی مستحبات پر حتی الامکان عمل کرنے والا مقروحات سے بچنے والا ہو علومِ شریعت کی نشن میں سو و روش جو ہے مصروف رہتا ہو نو انسانی کی تعلیم و تربیت میں شب و روش مصروف رہتا ہو دینی علوم کو کھلانے میں شب و مصروف رہتا ہو مختلف طریقوں سے کتابیں لکھ کر تبلیغ کر کے ہنج اور انہیں جو ہے تدریس کے ذریعے سے و تر مختلف طرقوں سے جس طرح سے علم ہلایا جا سکتا ہے اور آخری علامات جو پانچ علمات ہیں انقتا صحبت الظلمہ و فجرہ ظالم فاسق و فاجر یعنی لوگوں کے صحبت سے ان کے دوست و رفیق بننے سے ان کے محفل و منجلس کے ذیور زینت بننے سے جو علماء دور رہتے ہیں ہاں جی تو ان کو آپ نے آپ کے نظر میں وہ علماء ربانین ہیں اور ان صفات کے حامل علماء الحمد پائے جاتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہے ہاں جی تو ایسے ہی علماء کو آپ کوئی یہ ہے تو ان کو دیا جائے تو اس طرح ہم علماء ربانین کے ایک مختصر توضیع آپ لوگوں کو پہنچایا رب العش میں لفظ رب کے توضیع کے زمین میں علام سب کو دین کی صحیح معرفت کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا